أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حده ونفه ونفه فإذاً صلح الأشور الخرم قطر المجركين حيث وجثبوهم وقضوهم واحضروهم وقعدوا لهم كل مرخد فإن تابوا وقاموا القلاة وآتروا الزكاة تقلوا سبيلكم وپ <سؤال> <سؤال> <سؤال> کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرے اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ مسلمان پہلوانے کا مہمن پہلوانے کا حقدار نہیں ہے اسلام کے ساتھ اس کا تعصب اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے وہ اسلام کے خارج ہو کر دائرائے اوپر میں داخل ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید قرقان حمید کے اندر احساس فرمایا ہے کہ جب عرمت والے مہینے گزر جائیں تو اس کے بعد مشرق تمہیں جہاں بھی ملے ان کو قتل کرو ان کو پکڑو ان کا کریک ڈاؤن کرو اور ان کے لیے ایمبوش لگا کے بیٹھو لیکن کاب و آب و لاتا ہوا آب و, آتا و اگر یہ توبہ کر لیں یعنی شرک کے بعد آئے تو عید کو اپنا وہ آقاقلاقہ اور نماز قائم کرے وہ وَا آتاب الزاط اور زکوٰۃ ادا کرے با خلو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو پھر ان کے خلاف نہیں لڑتا یعنی تین بنیادی کام جو آدمی کرے گا اس کے خلاف جہاد نہیں کیا جائے گا وہ تین کام کیا ہیں شرک سے توبہ نماز قائم کرنا اور زکاط ادا کرنا آگے چل کے اللہ پانا ہوا تعالیٰ نے اسی سورا یعنی سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے فا وہ آقاب کا لاتا و اگر یہ کپر و شرف سے توبہ کر لیں موحد بن جائیں نماز قائم کرے اور ذراعت ادا کرے یہ تین کام اگر یہ لوگ کر لیں فا اطوان حکومت پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں یعنی اسلامی برادری میں سب داخل ہوگے جب یہ تین کام کریں شرپ سے توبہ نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر کہتے تھے ٹھیک ہے فرض ہے ہم پر لیکن ہم نہیں دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیا کرتے تھے یہ ان کا حق, حق میں نہیں دیتے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے کہ ٹھیک ہے ہم زکات ادا کریں گے لیکن اپنی مرضی جتنی ہمارا دل کرے گا اتنی دیں گے زیادہ نہیں یعنی جتنی زکوٰۃ فرد ہے پوری نہیں دیں گے اپنی من مانی سے جتنا جی کرے گا دیں گے تو سیدنا دن ابو بکر تصدیق فرد اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد دیا صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث کئی جگہ پر تفکیل کے ساتھ موجود ہے جب انہوں نے اعلان جہاد کیا زکار ادا نہ کرنے والوں کے خلاف تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف تلوار چلائیں گے یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں رمضان کے روئے رکھتے ہیں اور ریاست اللہ کا حج کرتے ہیں باقی اسلام کے تمام سر ارکان کو یہ مانتے ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں ایمان کے ارکان پر یہ عمل پیرا ہوتے ہیں صرف ایک زکوٰۃ کا ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے یا یہ کہتے ہیں کہ ہم دیں گے لیکن تھوڑی نہیں دیں گے صرف زکوٰۃ کی وجہ سے آپ ان لوگوں کے خلاف تلوار چلا رہے ہیں تو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اونٹ کا ایک بچہ جس کی یہ زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے اگر اب انہوں نے نہ دی تو ایک اونٹ کے بچے کی وجہ سے بھی میں ان کے خلاف لڑوں گا وہ ان زکوۃ حق المال اور زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے ان پر لازم ہے کہ یہ ادا کریں اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ان کے خلاف یہ حادثوں کیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات سمجھ آ گئی فرماتے ہیں صدر بکر کہ اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو جہاد اور قتال کے لیے کھول دیا تھا الحق تو عرب کو اللہ الحق کو مجھے بھی پتہ چل گیا میں نے بھی پہچان لیا کہ حق یہی ہے کہ جو لوگ زکات کا انکار کرتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے یا زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے ان کے خلاف جہاد کیا جائے کتاب کیا جائے ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کا تارک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق باقی واقعے رہتا ہے اور پھر قتال کیا ابو بکر علی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کو تہ تیز کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا وہ مانتے تھے کہ ہم پر فرض ہے ادا نہیں کرتے تھے یا ادا کرتے تھے لیکن پوری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ لیں گے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اگر وہ زکات ادا نہیں کرے گا تو فرمایا وقینہ آتے روحا شکترا مالی ہی ہم جو زکات دینے سے انکار کرے گا جنڈے کے زور پہ اس سے زکات بھی وصول کریں گے وہ شطرا مالی ہی اور اس کا مال بھی ہم ضبط کریں گے یعنی جرمانہ بھی اس پر کیا جائے گا کہ یہ زکات کیوں نہیں دے گا ازمہ تم مناما پیوں پینا یہ ہمارے رب کے عزائم میں سے ایک عظمت ہے رب کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے لا لی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے یہ زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں محمد اور محمد کی آل کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اس زکوات میں سے ایک پائی بھی حلال نہیں تو زکوٰۃ یہ خریدہ ہے دین کا اسلام کا اللہ سبحانہ ہوا تو نے کسی آدمی کے اسلامی برادری میں داخل ہونے کے لیے زکات کو لازمی جز قرار دیا ہے کہ اگر وہ زکوۃ ادا کرتا ہے پھر وہ اسلامی برادری میں داخل ہے پھر وہ دینی بھائی بنے گا پھر وہ آپ کا مسلمان بھائی پہلوانے کا اقدار ہے وگرنا نہیں اور اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرے گا تو پھر وہ بچ جائے گا وگرنا اس کے خلاف جہاد و اطار کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ سنایا کہ عمر تو القات اللہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف لڑوں لوگوں کے خلاف اطار کروں حقاء اللہ الہ الا اللہ حا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے اور میری نبوت اور رسالت کی گواہی دے وہ یقین اسلام کا واقعہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے یہی تین کام جو اللہ نے پرانے مجید میں سورہ توبہ کے احساس فرمایا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھجوائے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس وقت تک لوگوں کے خلاف لڑوں جب تک وہ توحید و رسالت کی گواہی نہیں دیتے نماز قائم نہیں کرتے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے مایا فائدہ فعل دالی جب یہ لوگ یہ تین کام کر لیں گے آسا کو ملنی دماغ وہ پھر یہ اپنے خون اور اپنے مال بچا لیں گے یعنی اگر تین کام نہیں کرتے تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی اگر یہ لوگ سر انجام نہیں دیتے تو نہ ان کے خون محفوظ ہیں نہ ان کے مال محفوظ ہیں اگر کوئی اپنا خون اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کرنا چاہتا ہے تو وہ تین کام کرے شرپ سے صوبہ صاحب ہو اللہ کی توحید کو قبول کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ربوت پہ ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے فرمایا فائدہ فا ان جب یہ لوگ ایسا کام کر لیں گے مِّنِّ تو یہ اپنے مال اور اپنا خون مجھ سے بچا لیں گے اللہ بحث اسلام مگر اسلام کا اگر حق ان پر آئے گا تو پھر ان کا مال اور ان کی جانے میں نہیں رہے اگر کوئی قتل کرتا ہے کسی کو تو اسلام کا حق ہے کہ قاطر کو قتل کیا جائے کوئی جنا کرتا ہے اسلام کا حق ہے کہ اگر وہ ضالنی شادی شدہ ہے تو اس کو سنکھار کیا جائے اللہ بحق اسلام یہ اسلام کا حق ہے وہ حساب ہند اور ان کا حساب اللہ تعالی کے سپور میں ہے یعنی یہ تین کام بنیادی ہے شرب سے توبہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا کسی بھی آدمی کے اسلامی برادری میں شامل ہونے کے لیے مصرف اور مکمل بننے کے لیے اسلام اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنیل اسلام و الا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے تو حید و رسالت کی گواہی نماز کا قیام زکات کی ادائیگی رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اسی طرح جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے انہیں بھی یہی پانچ چیزیں گنوائی کہ ان پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا نام اسلام نہیں اکیلے کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں اکیلی نماز کا نام اسلام نہیں اکیلی زکات کا نام اسلام نہیں صرف روزہ رکھنے کا نام اسلام نہیں صرف حج کرنے کا نام اسلام نہیں بلکہ اسلام مرکب ہے ان پانچ چیزوں کا مجموعہ اسی طرح ایمان کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ایمان اللہ پر یقین رکھنا اللہ پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان نبی و رسولوں پر ایمان یوم آخرت پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان ایمان کے چھ ارکان آپ نے بیان کیے اور پھر ایمان کا جو سب سے پہلا رکن ہے ایمان بلّہ برسہ ہو اس کی آپ نے خود ولا حق کی فرمایا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا معنی ہے تو و رسالت کی گواہی نماز کا قیام زکوۃ کی ادائیگی رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے خمس پانچواں حصہ ادا کرنا یہ پانچ کام ایمان بلّہ وحضہ کا معنیٰ ہے جو بندہ یہ پانچ کام کرتا ہے وہ اللہ پر ایمان لانے والا بنتا ہے اگر ان پانچ کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کرتا تو اللہ پر ایمان اس کا نہیں ہے یعنی یہ پانچ کام کرنے سے ایمان کا ایک رکن پورا ہوتا ہے باقی پانچ رکن باقی ہیں ابھی رسول و نبیوں پر ایمان کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان تقدیر پر ایمان اور یوم آرط پر ایمان اور یہ پانچ اور پانچ دس ہو گئے اور گیارہواں کام اسلام کی تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے بیت اللہ کا حج یہ کل گیارہ کام جو آدمی انجام دیتا ہے اس کے دل میں رتی بھارت ذرہ برابر ایمان پیدا ہوتا ہے یہ گیارہ کام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں ان میں سے ادنا ترین شعبہ ایمان کا پلازا علی قریب راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کرنا یہ ایمان کا ادنا ترین شعبہ ہے تو ستر سے زائد شاخے ہیں ستر سے زائد شعبے ہیں ایمان کے ان میں سے یہ گیارہ شعبے اور گیارہ شاخے ایسی ہیں جن کے بغیر ایمان پیدا ہی نہیں ہوتا یہ گیارہ کام کرنے کے بعد ایمان پیدا ہوتا ہے متحقق ہوتا ہے پھر جو اس کے علاوہ ساٹھ سے زائد باقی شعبے ہیں باقی شاخیں ہیں ایمان کی بندہ ان پر عمل کرے تو اس کا ایمان بھڑتا ہے ایمان زیادہ ہوتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے کئی ایک شعبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے مثال کے طور پہ فرمایا ایمان انفائی نشخ ایمان ہے کیا معنی کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں ستر سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں ایک شاخ کا آدھا حصہ وہ صفائی ہے یہ نہیں کہ صفائی سے آدھا ایمان آ گیا باقی صرف آتا رہ گیا نہیں وہ ستر سے زائد جو شعبے ہیں ان میں سے ایک شعبے کا نصف اور ادھا وہ کیا ہے صفائی پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منق مانا ہی مانا جو آدمی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے اللہ کے لیے دیتا ہے اللہ کے لیے روکتا ہے اللہ کے لیے نکاح کرتا ہے سارا کام ہی اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا کی خاطر کرتا ہے تو اس آدمی نے اپنے ایمان کو پورا کر لیا ہے اس حدیث میں بھی ایمان کے کافی سارے شعبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے اور شمار کروائے محکم نے اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں ایمان رحمہ اللہ کی کتاب پر ہی مشہور ہے شور گلان اس میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں جس کے اندر ایمان کے شعبوں کا ذکر ہے خیر یہ گیارہ کام بنیادی ہیں ایمان اور اسلام کی تقریر کے لیے اور ان میں سے تین موٹے موٹے کام ایسے ہیں جو کہ ظاہری ہیں اور سب کے اوپر ظاہر ہونے والے اور فوراً لاگو ہونے والے ہیں وہ ہے توید کی جواہی شرف سے توبہ نماز کا قیام اور زکات کی ادائیگی روزہ یہ بھی اسلام اور ایمان کا اہم رکن ہے لیکن اس کا تعلق وہ کوشیشہ اور خفیہ عمل کے ساتھ ہے کوئی آدمی لوگوں کے سامنے آ کے نہ کھائے گھر جا کے کھاتا رہے کسی کو کچھ پتا تو نہیں کرتا لیکن زکات نماز یہ ایسا عمل ہے کہ یہ ظاہر ہے اسی طرح آج کو زندگی میں ایک بار فرق ہے اب کسی کے دل کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ حج کرنے کی نیت اور ارادہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا اللہ کے وہ خود اظہار کرتے تو لیکن یہ جو تین کام ہے بنیادی بنیادی توحید کی گواہی دے اعلان کرے اللہ تعالیٰ کی توحید کا صرف سے وابا پائب ہونے کا نبی کی نبوت اور افالت کی گواہی دے نماز قائل کرے زکات ادا کرے یہ تین ظاہری موٹے موٹے کام جب کرے گا پھر اقوام کے دین دینی بھائی بن جائے گا فلو سبیلا اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر رہے تو زکوٰۃ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے اور جو آدمی اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا اس کا مال وہ کند سزانا بن جاتا ہے ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی بیٹی نے اپنے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے موٹے موٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تھی زکات ادا کی ہے کہنے لگی کہ نہیں آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سونے کے کنگنوں کے بجائے قیامت والے دن آگ کے کنگن پہلا دیں وہ کہنے لگی اکنز ہوا کیا یہ جو سونے کے کنگن ہے یہ بھی کنز ہے جن کی وجہ سے قیامت کے دن سزا دی جائے گی زکاة اگر تو اس کی زکاة ادا کرنے پھر یہ قرض نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ. وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اس کی زکاط ادا نہیں کرتے روپے پیسے کی اپنے مال کی تو ان کو درد ناک کی خوشخبری دے دو یوم جہنما ما کا جباہو ہوں جنوبو ہوں قیابت کے دن ان کے جمع شدہ خزانے کو گرم کیا جائے گا اور گرم کر کے جہنم کی آگ کے اندر ان کے مافے ان کے پہلو اور ان کی کمروں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ما یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا اب دکھو ما تم تک نزون جو تم جمع کرتے رہے تھے زکاط ادا نہیں کرتے تھے اب اس کا مدا چل <تصفح> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص فرماتے ہیں کہ روزانہ آسمان سے دو فرشتے اگر ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اعطی اے اللہ علیہ من کے گن تالا جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا بدلا اداکار اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ علام خاطی من जो बंदा तेरे रास्ते اے اللہ جو بندہ تیرے راستے میں नहीं نہیں کرتا صدقہ زکاة عدا نہیں کرتا اس کے مال کو کلک فرما دے ضائع اور ختم کر دیں اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے تو دوسرا اس کی دعا پر آمین کہتا ہے یعنی صدقہ اور زکاعت دینے کی وجہ سے اللہ تعالی مال کے اندر اضافہ کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ عطا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رابطے میں خرچ کرنا صدقہ کرنا یہ انسان کے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے حرکت آتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رابطے میں خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں کی مثال میٹا سے لمبا تک تب آسنا دے لالوں کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس میں سے سات بالیاں نکلتی ہیں پفی پلی سو لکبا اور ہر بالی میں سو دانہ ہوتا ہے ولہ ایک پلی جس کے لیے اللہ تعالی چاہتا ہے صرف دگنا چگنا بڑھا چڑھا کے اس کو دیتا ہے ول علیم اللہ تعالی بڑی فصرت والا بہت جاننے والا ہے اسی طرح اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بدلا دیتا ہے آخرت میں بھی بدلا دیتا ہے امام بو داود اللہ انہوں نے اپنی کتاب نبی داعود میں ایک واقعہ نقل کیا ہے زکات کے باپ میں زکات کی براط اور کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں گیا وہاں پر میں نے ایک کھیرے کو معا وہ سے لمبا تھا ایک کھیرا تیرہ سے لمبا فرماتے ہیں ہمارا بہرے ایک سبترا میں نے دیکھا اونٹ پر اس کو لادا گیا تھا ایک سنترا اور لادا بھی کیسے گیا تھا دو ٹکڑے کر کے اتنا بڑا سنترا تھا کہ وہ اکیلا ایک سنترا اونٹ کے ایک سائیڈ پہ رکھا نہیں جا سکتا یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو براکات دی زکوت اور سرکا عدا کرنے وجہ ہے ان کے مالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت دی پھلوں سبزیوں کے اندر اللہ خالنے پر رہا ہے یہ تو چلو بہت دور پرانی باتیں یہ تازہ ترین آج کی آپ کو بات بتاتے ہیں یہ فیصل آباد کی طرف ایک گاؤں ہے وہاں ذمہ دار اس کی فصل کی جو اوسط ہے وہ بڑی شاندار رہتی آپ محکمہ زراعت والے ایسے لوگوں کو پھر بلاتے ہیں سیمینار کرتے ہیں کسانوں کو مشورے دینے کے لیے خود تجربہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پوچھا ہی بتائیں آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا ایسا آپ کے پاس نکاح ہے کون سی کی کھاد کیا سپرے آپ ڈالتے ہیں کہ پیداوار کی ایوریج بڑی زبردست رہتی ہے اوسط آپ کی بڑی شاندار ہے تو کہتا ہے اور تو مجھے کچھ پتا نہیں ہے خات خاص نہیں کرتا بس یہ ہے کہ جب میری فصل کی کٹائی ہوتی ہے تو اس میں سے بیسواں ہی تھا میں اللہ کے راستے میں عشر وہ ادا کر دیتا ہوں اس کے علاوہ اور مجھے کچھ پتا نہیں یعنی آج بھی اگر کوئی آدمی اللہ خانہ ہوا تعالیٰ نے جو اس کے اوپر حق مقرر کیا ہے وہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برقر کرتا ہے مسلم کے اندر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں ایک بندہ تھا اللہ کا بڑا نہیں کا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی کھیتی اور اس کے کے لیے بارش کا خصوصی انتظام کیا ہوا تھا. ایک شب وہ راستے سے گزر رہا ہے آسمان پہ بادل ہے تو بادل پہ آباد آتی ہے اس کی حدیثہ کا قرآن باغ کو پانی پلاؤ اس میں ادھر ادھر دیکھا کوئی بندہ نہیں ہے کہ اس کی آواز ہو اور آواز بھی اوپر سے آ رہی ہے خیر اس آواز کے بعد بادل ایک طرف چلنا شروع ہو گیا وہ آدمی اس بادل کے پیچھے پیچھے آ کے دیکھو یہ کہاں برستا ہے وہ ایک پیلے پر جا کے بادل بنتا بادل برسا پانی وادی کے اندر جمع ہوا کافی سارے نالے وہاں پر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مِن ان نالیوں میں سے ایک نالی ایک نالے نے وہ جتنا بارش کا پانی تھا سارا حلم کر دیا یعنی باقی نالوں میں جانے کے بجائے صرف ایک ہی نالے کے اندر وہ پانی جانا شروع ہو گیا وہ آدمی جس نے آواز سنی تھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا آگے چل کے دیکھتا ہے ایک آدمی اپنے باغ کو وہ پانی لگا رہا ہے اور پانی کا راستہ اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے بتایا کہ جی میرا نام سنا ہے وہی وہ نام جو اس نے سنا تھا جس کا نام دے کر کہا گیا یہی اس پندے کا نام اس نے پوچھا بتاؤ تو وہ کیا کرتے ہو کہ تیرے لیے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے بارش کا اور پانی کا خصوصی اہتمام اور انتظام کیا ہوں. کیسا ہے؟ زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے میں اس کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ اللہ کے رابطے میں خرچ کر دیتا ہوں ایک حصہ اپنی ذاتی ضروریات کے طرف کرتا ہوں اور ایک حصہ دوبارہ زمین پر لوٹا دیتا ہوں اور کھیتی باڑی کا یعنی اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی کے راستے میں صدقہ کرنا زکوٰۃ ادا کرنا اس کے فوائد ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ فرد ہے اور کسی بھی بندے کے مسلمان اور مومن ہونے کے لیے ضروری ہے لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی نے اس کا اجر بھی رکھا ہے اور دنیاوی فائدہ بھی اس کے اندر رکھا ہے پھر یہ زکوات صداقات کچھ تو فرض ہیں اور کچھ نقل فرضی صداقات جیسے زکوٰۃ اور فصل کا بشر یعنی سول بشر دسواں یا بیسواں سب اور اسی طرح اسرانہ یہ فرضی صداقات اسی طرح کوئی آدمی اگر منت مان لیتا ہے نظر مان لیتا ہے کہ میں اللہ کے رابطے میں سب کا کروں گا تو نظر پوری کرنا وہ فرق فرق واجب ہو جاتا ہے ایسے ہی کچھ کپارے ہیں تو کپارے میں بھی سب کا فرض ہوتا ہے اس طرح قسم کا کپارا ہے داس مسینوں کو کھانا چاہتا تو اگر کوئی آدمی قسم توڑتا ہے تو اس کے اوپر یہ نخارا پڑ جاتا ہے بارہ یہ فرضی صدقات اس کے علاوہ جو صدقات ہیں وہ نقلی ہیں صدقہ کا فرضی ہو کا نقلی یہ ضروری ہے کہ جس بندے کو صدقہ دیا جائے وہ مومن اور مب ہو صحیح بخاری کی اگر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آج جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو انہیں کہا کہ آپ ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہے لہذا جب آپ ان کے پاس جائیں تو ان کو بتانا کہ اللہ خانہ ہوا ایک اکیلا ہے اللہ کی توحید کی ان کو دعوت دینا اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالی نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ آپ کی یہ بات نہیں مان لے تو پھر ان کو بتانا کہ, ان اللہ, من تو من علا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگنیا پر غنی لوگوں پر سبقہ فرض کیا ہے یعنی زکاط فرض کی ہے جو ان کے سے مالدار لوگوں سے لے کر انہی کے فوکارا کو دے دی جائے گی یعنی نماز پڑھنے والے توحید کے حامل لوگ ان سے زکوت وصول کی جائے گی اور پھر انہی میں سے یعنی نمازی اور پہلے توحید میں سے جو فوکارا ہیں انہیں دے دی جائے تو جس کو زکوات دی جائے اس کا مومن اور موحد ہونا شرط اور ضروری ہے آپ پر اللہ تعالیٰ نے زکات فرض کی ہے صدقہ فرض کیا ہے تو یہ جو صدقے اور زکات کا مال ہے یہ آپ کی ملکیت نہیں آپ اسے اپنی مرضی سے کسی کو نہیں دے سکتے کیونکہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں جو زکوٰۃ بندے پر فرض ہو جاتی ہے مثلا ایک آدمی پر دس ہزار روپے زکات بنتی ہے اس نے ادا کرنی ہے تو وہ خود دس ہزار کا مالک نہیں ہے اس کا مالک کون ہے وہ لوگ ہیں جن کا تعین اللہ سبحانہ آنا ہوا تعالیٰ نے کیا ہے کوئی اپنی من مانی اور اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ زکوٰ میں سے تعاون نہیں کر سکتا ہاں اپنے ذاتی مال میں سے کریں اس کو مرضی دے لیکن جو صداقات کا مال ہے زکات کا مال ہے وہ دینے والے کے اپنے اختیار میں نہیں اس کا ایک دائرائے کار اللہ نے متعین کیا ہے ہاں اس دائرۂ کار میں سے جو افراد متعین ہیں ان میں سے کسی ایک کو دینے کا اس کو اختیار ہے ان کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتا تو ان افراد کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو موحد ہو کافر اور مشرق نہ ہو بے نماز آدمی اس کے اوپر زکات نہیں لگتی جو روزہ ہی نہیں رکھتا اس کے اوپر زکات نہیں لگتی زکات کے لیے ایمان اور توحید شرط ہے اور وہ بندے کون ہیں جنہیں دی جائے توبہ کی آیت نمبر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کہ صدقات صرف اور صرف فپارا کے لیے فکارات وہ محتاج لوگ جو سوال کرتے ہیں غل مسافین دوسرے نمبر پر مسکین مسکین وہ بندہ ہوتا ہے جس کی آمدن اس کے زندگی کے بنیادی اخراجات پورے نہ کرے زندگی کی بنیادی ضروریات تین ہیں خوراک اور رہائش کسی آدمی کی تنخواہ یا اس کی کاروبار وغیرہ کے ذریعے جو بھی آمدن ہے وہ اس کی زندگی کے یہ بنیادی اخراجات بنیادی ضروریات پوری نہیں کرتی تو یہ آدمی مشکل ہے مثال کے طور پہ آج کل اگر کسی آدمی کی تنخواہ سات آٹھ ہزار روپے ہے اور اس کے دو تین چار بچے ہیں تو ایسے آدمی کا فرچہ یہ سات آٹھ ہزار سے آج کے دور میں پورا نہیں ہوتا یہ آدمی مسکین ہے اس کو زکات دی جائے گی اللہ سبحانہ بہتانا ہوا تو نے سورہ صاحب میں دو مسکینوں کا ذکر کیا ہے وہ کیا کرتے تھے سمندر میں کشتی چلاتے تھے ان کی اپنی کشتی تھی ذاتی کشتی چلاتے تھے کاروبار کرتے تھے اور اس پہ اپنا گزارا کرتے تھے اللہ نے ان کو مسکین کہا وہ امداد سکینتوں کا ساکینا یا کروں کشتی دو مسکینوں کی تھی وہ سمندر کے اندر اپنی روزی کماتے تھے تو خاطر علیہ السلام کماتے ہیں کہ میں نے اس کو داغ دار ایب دار کر دیا توڑ دیا کیوں اس وجہ سے کہ سمندر کے دوسری جانب ایک وادشہ ہے جو صحیح سلامت کشتی کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے فی لہذا میں نے اس کو ایب دار بنا دیا تاکہ یہ ایب والی ہوگی تو کوئی اس پر قبضہ نہیں کرے گا تو بہرحال ان کا اپنا ذاتی کاروبار تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مسکین کہا کیوں ان کی بنیادی ضروریات اس سے پوری نہیں ہوتی تھی اسی طرح اللہ کو ٹھانا ہوا تو نے پرانے مجید میں مسکین کی کے بارے میں سنایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے لایت اللہ الحاف اور ان کی حالت کیا ہوتی ہے یا سباہر ابنیا چونکہ یہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں سوال نہیں کرتے تو وہ آدمی جو ظاہر ہے اس بندے کے حالات سے واقف نہیں ہے لا علم اور بے خبر ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بندہ غنی ہے اس کو ضرورت نہیں ہے یعنی ظاہری طور پر چونکہ وہ سوال نہیں کرتا مانگتا نہیں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ غنی ہے اس کو صدقے کی حاجت نہیں تحر بھی سیما آپ انہیں ان کی نشانیوں سے پہچان سکتے ہیں تو جن آدمی وہ اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھا کپڑا اچھا لباس نہیں ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا کاروبار کیا ہے اس کے ذرائع آمدن کیا ہیں قریب کے لوگوں کو محلے داروں کو پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا یہ چند ایک نشانیاں ہیں جن کی بنا پر آپ مسکین بندے کو پہچان سکتے ہیں لا يسالون, لا یہ لوگوں سے جمٹ کر سوال نہیں کرتے یہ دوسرا بندہ ہے مسکین تیسرے نمبر پر سرمایہ والین ال کوئی تنظیم کوئی ادارہ جو سے، امیر لوگوں سے اگنیا سے پیسے وصول کرتا ہے زکات فتقا کا مال لیتا ہے اور پکارا ممتاج لوگوں تک پہنچا دیتا ہے ایسے ادارے کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ وہ اس زکات کے مال میں سے دی جا سکتی ہے ولم اللہ <تِفُلُوبُهُن> پھر وہ لوگ جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے ہیں انہیں اسلام کے مزید قریب کرنے کے لیے صدقہ اور زکات کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے وہ پھر اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے یا مسلمان قیدی جو کافروں کی قید میں ہیں انہیں آزاد کروانے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے فی شبیر اور فِی شبیر اللہ یہاں پر فِی سبیر اللہ سے مراد جہاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی غنی کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے مگر تین بندوں کے لیے ان میں سے ایک بندہ آپ نے فرمایا اولی غازر فی صدی اللہ اللہ کے راستے میں جہاز کرنے والا یعنی مجاہدین کو بھی صدقہ اور زکات کا مال دیا جا سکتا ہے اور جس کی جیل کٹ گئی وہ راستے میں کھڑا ہے نہ آگے کا نہ پیچھے کا یا زیادہ راہ ختم ہو گیا تو ایسے مسافر کو بھی صدقہ اور زکات کا مال دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے یہ کل آٹھ افراد ہیں سورہ توبہ کی صوبہ نمبر ساٹھ میں اللہ تعالیٰ نے جن ذکر کیا ہے تو جہاں یہ لوگ موجود ہوں وہاں پر صدقہ اور زکاب کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے لگایا جا سکتا ہے مساجل مزارس ڈسپینسریاں ہسپتال وغیرہ وغیرہ ان میں سے کچھ بھی صدقے اور زکاب کا حقدار نہیں ہے نہ مدارس نہ مساجد نہ ڈسپینسریاں نہ ہسپتال نہ وغیرہ وغیرہ کچھ ہو ہاں اگر کسی مدرسے میں ان آٹھ افراد میں سے کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو پھر اس مدرسے کو زکا دی جا ہے صدقہ دیا جاتا ہے دی دی. مدرسے میں مسافر طلبا ہیں جو گھر سے باہر رہ کر اپنے کھانے پینے کے اخراجات حید کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے مسافات ایسا ہوتا ہے بندہ گھر میں رہ کے اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے لیکن باہر چونکہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ ایسے مسافر کلاواز جہاں پر موجود ہو وہاں پر ان کی وجہ سے صدقے زکات کا مال لگے گا ذاتی طور پر مدرسہ صدق زکات کا مستحق نہیں ہے ایسے ہی کسی مدرسے میں مسکین لوگ ہیں تو ٹھیک ہے ان مسکینوں کی وجہ سے اس مدرسے کو صدقہ زکات کا مال دیا جا سکتا ہے پھر وہ مدرسہ جو صدقے اور زکوٰۃ کے مال پر چلتا ہے اگر کوئی صاحب حیثیت صاحب سربت آدمی وہاں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے تو وہ اس کی فیس ادا کرے یہ زکوٰۃ کے مال سے اسے نہیں پڑھا سکتا کیونکہ یہ زکوات کا حقدار نہیں ہے اگر زکوٰۃ کے مال سے اس کو پڑھائے گا تو حرام خوری کرے گا ایسے ہی مساجد ہیں کہ مسجد ذاتی طور پر صدقے زکات کی مستحق نہیں ہاں کوئی ایسی مسجد ہو کہ جہاں کی ساری آبادی وہ بیچاری صدق زکوٰۃ کی مستحق ہے کئی ایسی آبادیاں ہوتی ہیں کہ جہاں پر وہ لوگ سارے ہی بیچارے مسکین ہیں ان کی اپنی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو وہ مسجد کی بجلی کا بل کدھر سے بھریں اور مسجد کی تعمیر و ترقی کدھر سے کریں اور امام خطیب کی تنخواہ کہاں سے پوری کرے تو جہاں پر ایسی صورتحال ہے وہاں پر ان مسکینوں کی وجہ سے مسکت پر خرچ کیا جائے گا ورنہ ذاتی طور پر یہ صدق زکات کی مستحق نہیں ہے ایسے ہی ڈسپینسریاں اور ہسپتال وغیرہ رساہ عامہ کے جو ادارے ہیں وہ بھی صدق زکات کے ذاتی طور پر مستحق نہیں ہاں اگر کوئی ڈسپینسری یا ہسپتال وہ تعمیر کیا گیا ہے بنایا گیا ہے پھوکارا کے لیے مساکین کے لیے یہ جو آٹھ افراد اللہ تعالی نے ذکر کیے ہیں ان آٹھ افراد آٹھ قسم کے لوگوں کے لیے وہاں پر علاج معالجہ کیا جاتا ہے مفت تو ٹھیک ہے پھر وہاں پر خدق اور دکات کا مال لگ سکتا ہے اس کی وجہ سے اور اگر کوئی صاحب سربت صاحب حیثیت بندہ وہاں پہ جا کے دوائی لیتا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر اچھا بیٹھتا ہے چلو یہیں سے دوائی لے لیتے ہیں تو اس پر لادے میں کہ وہ ڈاکٹر کی وہ فیس جو ہے چیک ان کی وہ بھی ادا کرے اور اگر وہاں سے اس نے دوائی لی ہے تو دوائی کی قیمت بھی ادا کرے وگرنہ فری ڈسپینسری سے اگر جا کر کوئی جو ڈسپینسری صدق زکوٰت کے مال پر چلتی ہے وہاں پہ جا کے اگر کوئی صاحب سربت صاحب حیثیت جو صدق زکات کا مستحق نہیں ہے دوائی دے گا زکوت کے مال میں سے تو حرام خوری کرے گا مختصر یہ کہ یہ جو چند افراد اللہ تعالیٰ نے ادھر ذکر کیے ہیں یہ افراد صدقے زکوات کے مستحق ہیں جہاں پر یہ پائے جائیں جس ادارے میں جس جگہ میں وہاں پر ان کی وجہ سے صدقہ و زکوٰۃ وہاں پر لگایا جائے گا دیا جائے گا اور جہاں پر یہ نہیں پائے جاتے چاہے مسجد ہو چاہے مدرسہ ہو یا کوئی اور جگہ ہو جہاں پر یہ آٹھ قسم کے افراد موجود نہیں وہاں پر صدق زکات کا مال نہیں لگتا اور جہاں پر صدقہ زکات کا مال خرچ ہوتا ہے وہاں پر اگر کوئی آدمی صاحب سربت اور صاحب حیثیت وہاں کی سہولیات استعمال کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ جو اس نے سروسز حاصل کی ہیں سہولیات جو اس نے حاصل کی ہیں وہ اس کا معاوضہ ادا اللہ سبحانہ ہوگا تو سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے تو ہما لیا گل بات